ان الصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فروض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجمع الزوائد صفحہ ایک صفحہ 163 حدیث نمبر سترہ فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبرک وسلم ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے ہمیں اہل بیت اتحار کی یاد آتی ہے بالخصوص اور الحمد للہ پاک کے عاشقان جو ہیں وہ اور بھی چاہتے ہیں آشکانِ رسول عاشقان صحابہ عاشقان اہل بیت اور گویا ہر عاشقِ رسول زبانِ حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو پن تن کا گلا ہو ہوں غلام ابن غلام ہوں میں تو غلام ہوں پنجتن پاک کی کیا شان ہے اور پنجتن پاک میں شامل کون کون ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نانا حسنین اور مولا مشکل کشاکر رم اللہ تعالی وضہ الکریم خاتون جنت فاطمہ الظاہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی شہزادی اور حسن و حسین حسنین کریمین نی رین طیبین طاہرین قمرین منیرین قمرئن جلیلین شہید رضی اللہ تعالی عنہما اور یاد رکھیے جنت میں سب سے پہلے ہمارے آقالی سلاط و سلام داخل ہوں گے اس کے بعد مولا مشکل کشا داخل ہوں گے پھر حسن و حسین داخل ہوں گے اور دائیں بائیں اور پیچھے ان کی اولادیں ہوں گی جو پنچتن پاک سے محبت کرنے والا ہے میرے اکالی فلاط و السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا سرحان اللہ آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی ان دونوں سے یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھی ان کے والد مولا علی سے مشکل, مشکل کشا سے محبت رکھی ان کی والدہ خاتون جنت فاطمہ الظہرا رضی اللہ تعالی سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جو پنتن پاک سے جنگ کرنے والے ہیں مولا مشکل کشا سے خاتون جنت سے حسن و حسین سے ان کے بارے میں اللہ کے حبیب علی صلاحت اسلام نے فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے صلح رکھے گا میں اس سے سلح رکھوں گا فرمایا میرے اہل بیت پر جس نے ظلم کیا میری اولاد کے بارے میں مجھے اذیت دی اس پر جنت حرام کر دی گئی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضاح الکریم نے ارشاد فرمایا ہم سے بغض مت رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا قیامت کے دن حوض کوسر سے آگ کے چابوکوں سے دور کیا جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیتے اتہار کا پیار کرنے والا رکھے محبت کرنے والا رکھے یاد رکھیے اہل بیت اتحار کی شان تو قرآن میں بھی بیان ہوتی ہے جی ہاں پنچن پاک کی شان قرآن میں بھی دان ہوتیارا انتی دہر آیت نمبر آٹھ اور نو ارشاد ہوتا ہے تو مسکین مسکین سیرو اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلا یا شکر گزاری نہیں مانگتے یہ آج جو ہے اس کی شان میں نازل ہوئی تفسیر خزاں ان میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ سید بھی ہیں حکیم بھی ہیں مفتی بھی ہیں سبحان اللہ خلیفہ اعلی حضرت بھی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین جلیلین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بچپن میں بیمار ہوئے تو مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالیٰ وضاحہ نے منت مانی خاتون جنت سید النساء فاطمہ الد رضی اللہ تعالی عنہا نے اور ان کی خادمہ سعید فضا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شہزادوں کی صحت یابی کے لیے تین روزوں کی منت مانی اللہ تعالی نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو شفاتہ فرما دی اب مولا مشکل کشا خاتون جنت سعید فضا رضی اللہ تعالی عنہم نے تین روزے رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی تین سو جو لائے ایک ایک سو یعنی چار کلو سو گرام تینوں دن پکایا جب افطار کا وقت آیا ان داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں ایک دن ایک مسکین آیا ایک دن ایک یتیم آیا ایک دن ایک قیدی دروازے پر حاضر ہوا روٹیوں کا سوال کیا وہ تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا بھوکے کے کر تو اہل بہت اللہ کا جذبہ اصار سبحان اللہ تین دن روزہ پانی رکھ کر اور افطار بھی نہیں ہم تو ٹھنڈے شربت اور کباب سموسے میٹھے میٹھے پھل گرما گرم کھانا نہ جانے کیا کیا رکھتے ہیں تو پنجن پاک کا اصار دیکھیے اپنی افطاری شکر گزاری کے لیے نہیں بدلے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ایک بار مسکین کو روٹیاں دے دیں ایک بار یتیم کو دے دی ایک بار قیدی کو دے دی یہ کیا کیا انہوں نے ایسار کیا ایسار کیا ہوتا ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا مدینے کی مچھلی امیر سنت کا رسال ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور شان خاتون جنت یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور یہ کتاب تو سبحان اللہ یہ اجیام ایسے ہیں تو اس میں پورا سال پڑھنی چاہیے بالخصوص اس کتاب کو ان دنوں پڑھنا چاہیے اور الحمد للہ امیر السنت کی تربیت کے نتیجے میں دعوت اسلامی والے اہل بیت اطہار سے بہت پیار کرتے ہیں الحمد دیکھیں کرامات شیر خدا امیر سنت کا رسالہ امام حسن کے تیس احکایات امیر سنت کا رسالہ امام حسین کی کرامات دیکھیں امیر سنت کا رسالہ تو پنچن پاک کے تعلق سے تو خوب الحمدللہ للہ امیر سنت ان کی محبتیں تقسیم کرتے ہیں اللہ کرے ہم بھی پنجن پاک کے سچے چانے والے ان کو فالو کرنے والے بنے ان کے خلا کریمہ کو اپنائیں ان کی ارشادات کے مطابق زندگیاں گزارے خالی زبانی دعوے محبت کے نہ کریں اشار اب اشار کیا کرنا ہے زکات نہیں دیتے کتنے قربانی نہیں کرتے استعد کے باوجود حج پر نہیں جاتے غریب بہنوں اور غریب بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے غریب پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے غریب رشتے داروں کا خیال نہیں رکھتے اور یہاں تو اشار کی بات ہو رہی ہے اور سبحان اللہ ایشار کرنے والے امام غزالی نے لکھا ہے بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے سبحان اللہ اور میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے اور کس لیے یہ خیرات کیوں کی کہ وہ کہیں کر اللہ وہ کہیں تھینک یو شکریہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے اس امید پر نہیں کہ میں بھی دوں گا تو مجھے بھی ملے گا نہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ہم بھی جب کسی کو کچھ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو پنچن پاک کی کیا شان و عظمت ہے آئیے میں آپ کو مزید پرانے پاک کے آیت ترجمہ اور تفسیر نور الرفان سے کچھ اور مزید پھر مدنی پھول پیش کرتا ہوں پارا پچیس سورہ شورا اور آیت نمبر ہے ٹوینٹی تھری اس کا ایک جز ہے حسورج تنظور ایمان تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر کرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے مدینہ کے صاحبہ جنہوں نے مکی صاحبہ کی مدد کی یہ کہلائے انصار مددگار اللہ علیہ اسلام کے اخراجات مال کی کمی محسوس کی تو آپس میں مال جمع کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پیش کیا آقا آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا قرآن ملا رحمان ملا آپ کے اخراجات بہت ہیں ہم یہ حقیر نظرانہ آپ کی بارگاہ میں لائیں آپ قبول فرمانے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت تو وہ مال رسول بے مثال سیدہ امینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس کر دیا سبحان اللہ مگر قرابت کی محبت یعنی اسلامی قرابت کا لحاظ رکھو مجھ سے روحانی قرابت روحانی کی بنا پر محبت کرو وغیرہ اور مزید کیا ارشاد ہوا اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے یہاں مفتی احمد یارخان آئمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور الرفان میں لکھا نیک کام سے مراد ہے محبت آل رسول یعنی جو ان سے محبت کرے گا پنتن پاک سے محبت کرے گا آقا کی آل سے محبت کرے گا اللہ تعالی فرماتا ہے ہم ان سے اور نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور ایسے کاموں کی توفیق بخشیں گے جو طاقت انسانی سے باہر معلوم ہوتے ہیں ایسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو عام طور پر انسان بجا لانے سے قاصر رہتا ہے تو اہل بیت اتحار کی محبت یہ نیکی ملنے کی نیکی کی توفیق ملنے کا ذریعہ ہے پنچن پاک کی محبت اہل بیت اتحار کی محبت نیکیوں کی توفیق ملنے کا ذریعہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 تو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے وہ کرا دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے سرحان اللہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ مولا علی سے محبت کریں مسلمانوں پر واجب ہے آقا کی شہزادی سے محبت کریں مسلمانوں پر واجب ہے کہ امام حسن مجتبا سے محبت کریں مسلمانوں پر واجب ہے کہ امام حسین ردی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں سبحان اللہ کیا اللہ تبارک میں پنجتن پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آیا تو ہم نے پہلے بھی سنی آئیے پھر سنتے ہیں پنجتن پاک اور اہل بیت کی پاکی کا بیان خدائے پاک بیان کرتا ہے سرحان اللہ میں را بینتی کم تم ہیرو ترجمہ کنزری مان اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے یہ آئے پنکھن پاک کی شان میں نازل ہوئی میرے اکالی سلاط و اسلام مولا مشکل کشا خاتون جنت امام حسن اور حسین اور اللہ حضرت کے برادر نے اس کو یوں نظم کیا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تت ہیر ہیر سے ز ہر اہل بیت اہل بیلے بہتے پاک سے گفتاخیاں بے بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جو اہل بیٹے اپہار سے بدتمیزی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں بے باکی کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیگ اور مقتے میں کیا خوب فرماتے ہیں بے ادب غستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب استاخ فرقے کو سنا کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بی تعلیٰ ہمیں پنچن پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے آمین آمین آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم